<صحة> محبوب سیدی اسبوئی مرشدی عارف اللہ شیخ الم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ کے شارے میں لطف سر دینے میں ہے اللہ کے راستے میں ہمت سے کام چلتا ہے گناہ چھوڑنے سے اللہ کی دوستی ملتی ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ان کی رضا نصیب ہوتی ہے لیکن یہ کام وظائف سے نہیں ہوتا محض دعاؤں سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی اصل شرط اور بنیاد ہمت کو استعمال کرنا ہے گناہ ہمت سے چھوٹتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے ہی اللہ ملتے اس راستے میں اگر مگر لگانے والے اور زیادہ سوچنے والے اور ہمت کو استعمال نہ کرنے والے ڈھیلے ڈھالے آدمی کا کام نہیں ہے ہمت کو استعمال کریں اللہ سے ڈرے مخلوق سے نہ ڈرے جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ پھر اللہ کے راستے میں نہیں چل سکتا اور وقت محدود ہے اللہ نے جو زندگی خطا فرمائی ہے اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے ایک آدمی اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے اگر اگرچہ گکتا پڑھتا بھی رہتا ہے لیکن اس کا ہر لمحہ قیمتی ہو جاتا ہے اور اگر ایک آدمی ارادہ ہی نہیں کرتا اور اس کو خوش میں پڑا رہتا ہے تو اس کا ہر کام کیونکہ خلاف سنت اور بے ارادہ ہوگا وہ سارا وقت اس کا جو ہے میں شمار ہوگا اس کے وقت کی قیمت کم رہے گی اگرچہ وہ مومن ہے تو لیکن فاصلے اور فاضل اگر ہے تو اس کے وقت کی قیمت کم رہے گی جیسے ایک تاجر ہے مطرن ایک منٹ کے اندر سو روپیہ کماتا ہے اور ایک تازہ روسی منٹ کے اندر ہزار روپے کما لے تو اس میں کتنا فرق ہوگا اس لیے نیک سالے آدمی جو, جو عبادت کرتا ہے اس کی قیمت بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے پھر وہ اگر سو بھی رہا ہوتا ہے تو بھی اس کے ہر لمحے کی قیمت ہوتی ہے اسی طرح مومن ہر مومن کی قیمت ہوتی ہے لیکن فاضر کو فاضر جو مومن ہوگا اس کو حجور میں پڑا ہوا اس کے لمحات کی قیمت بہت کم ہوگی اور نیک سوالے کی قیمت زیادہ ہوگی اسی طرح سے ایک عارف اللہ کا پہچاننے والا جس کو اللہ تعالیٰ کو کی مارفت نصیب ہو جائے محبت نصیب ہو جائے اس کے لیے تو حضرت نے فرمایا کہ عارف کی دو رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہوتی اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے اور اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کرنے کے لیے خوب تنگ منگ سے لگ جانا چاہیے جیسے بچے اسکول کا بچہ محنت کرتا ہے امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اگر میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں گا تو دوسری کلاس میں مجھے داخلہ بھی مل جائے گا اور میری ترقی نہیں ہوگی ایک طرح پڑھتے پڑھتے میں ہائی لیبل کی ہائی لیول ایجوکیشن ہائی لیول ایجوکیشن حاصل کروں گا اور پھر ایس سی بی ایس کا امتحان بھی دے دوں گا تو میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی اور میرے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے میرا لیونگ سٹینڈرڈ بھی اچھا ہو جائے گا تو ان سب امیدوں پر کتنی محنت کرتے ہیں اور جہاں ہمارا انجام ہے آخر جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں سے کبھی لوٹ کر بھی نہیں آنا ہے میں جہاں جاتا ہوں اسے وہاں کیا بات فرمائش کرتے ہیں ادب کی سنانے کی جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا کلوی انہوں نے سائے خانے فرمائش کی مہربان میں ہمارے یہ بھی فرمائش کرتے ہیں فریض صاحب میں یہاں بھی لوگ چاہتے تو ہوں گے اگر سے کسی نے ابھی تک منہ کھولا نہیں لیکن سب دل سے سنتے ہیں ظاہر حضرت کے اشعار ہیں سب حضرت والے سے محبت والے لوگ ہیں تو کون نہیں چاہتا ہوگا لیکن یہ اشعار خاص طور سے سنے جاتے ہیں اور بچے بچے ان اشعار کی فرمائش کرتے ہیں کہ یہ اشعار ضرور پڑھا کریں ہمیں بہت مزہ آتا ہے نفع ہوتا ہے تو جب اس دنیا سے جانا ہے تو یہ ایف سی پی ایس بی یہیں کرا رہ جائے گا ایم ایل سی بھی یہیں دھرا رہ جائے گا اور سی اے بھی یہیں دھر رہ جائے گا ہر है اور لکھائی جو دنیا معاش کے ذریعہ ہے وہ سب یہیں رہ جائے گا تو منع تو نہیں ہے معاش کے लेकिन اچھے معاش کے बात بھی کوشش کرنا चीज نہیں ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ جو چیز رہ جانے والی ہے فانی ہوئے مٹ جانے والی ہے اور مٹی ہو جانے والی کسی بھی تو کام نہیں آئے گی وہ تو اس کے لیے تو اتنی محنت کرے اور آخرت کو کھو دے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ اس کو کھو دے یہ عقل مندی کی بات نہیں تو اسی دنیا میں اس کے لیے محنت کرنی ہے باقاعدہ کیا محنت کرنی ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے نفس کو مٹانا ہے اور نفس مٹتا ہے کسی نفس کو مٹانے والے سے تعلق کرنے سے کوئی مٹاتا ہے مٹانے والا الگ ہوتا ہے اور مٹنے والا الگ ہوتا ہے تزکیا کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور جس کا تجکیہ کیا جائے وہ کوئی اور ہوتا ہے مربی کوئی اور ہوتا ہے مربع کوئی اور ہوتا ہے, ہے،, کوئی اور ہوتا ہے، خود کوئی مربی نہیں بن سکتا مربع سیب کا خود نہیں بنتا سیب ہوتا ہے اس کو کاٹا جاتا, جاتا, جاتا،, جاتا ہے دھویا جاتا, جاتا ہے چیلا جاتا ہے کچو جاتا ہے پکایا جاتا ہے شیلے میں پھر کہیں جا کے وہ مربع بنتا ہے تو مربع بنانے والا کوئی ہوتا ہے اب خود مربع نہیں بنتا تو اس سے تعلق کیا جائے اور حضرت ہمارے عدام کار یہی فرماتے ہیں حضرت اولان شاہ عبد الدین بین حسین صاحب عدم اللہ حضی اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ حضرت کا بار بار نقل فرماتے ہیں کہ تصوف تصوف کا حاصل کا حاصل وہ ذرا سی چیز وہ ذرا سی بات جو تصوف کا حاصل ہے وہ ذرا سی بات جو تصوف کا حاصل ہے کہ جن تعاعت میں سستی ہو ان اس سستی کا مقابلہ کر کے ان تعات کو بجا لانا اور جو جن گناہوں کا تقاضا ہو ان تقاضوں کا مقابلہ کر کے گنا سے بچ جائے بس یہ کام کرنا ہے اب اس میں سب سے بنیادی اور اہم شرط ہمت کا استعمال ہے ہمت کا استعمال اختیار کا استعمال جو چیز اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ بھی بندے سے نہیں کیا کیسے نوکری پہ جانا ہے کیسے ہمت کر کے آدمی وقت اٹھ جاتا ہے ناشتہ کرتا ہے بہت سے کام بے دلی بھی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جاتا ہے ایسے ہی گھر والی فہرست سما دیتی ہے سودا سورف لانے کی تو وہ بھی کرنا ہی پڑتا ہے اگر جتنے دن جا رہا ہوتا پھر بھی کرنا پڑتا ہے چھٹی والے دن کوئی مطالبہ کر دیتی ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے ایسے ہی نوکری پہ جانے کے علاوہ کام پہ کاروبار پہ کسی بھی حالت کے لیے انسان دنیاوی حالتوں کے لیے دلی بے دلی سب کام کرتا ہے تو اسی طرح سے ٹیم بھی حاصل کرنا ہے اب یہ نہیں کہ تعلق کر کے اور خاموش بیٹھ کے اب سارا راستہ کیا یہ چلے گا ہمارے بزلے میں نمازیں وہ پڑھے گا روزے وہ رکھے گا اور باقی سارے کام جو ہے کرتے رہتے ہیں یہ نہیں ہوگا بھائی ٹیم تو کہتے نا کہ تجھ کو منشد لے چلے گا دوش پر یہ تیرا رہ رو خیالِ خام ہے مرشید تو بس بتلا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہ رو کا کام ہے تو راہ تو چلنے والے کے کام ہے مرشید تقدیر بتا دیتا ہے اور ہمارے ہاں بعض سلسلوں میں وظائف ہی کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ بات ہمارے حضرت کے سلسلے میں ہم بولتا اور اس کے نتائج و سمارت سامنے بھی آ جاتی کہ اکثر سلسلوں میں یہی ہے کہ فنا گناہ کی عادت ہے تو اتنا وظیفہ یہ پڑھ لو خنا گنان کی عادت ہے یہ پڑھ گناہ چھوڑنے کی بات ہی کم ہوتی ہے اور ہوتی ہے تو بس وظائف کی بات ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے ایک دین بج رہے اس میں تفقع کی ضرورت ہے دین کے ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہے دین کی سمجھ تو دین کی سمجھ بڑی نعمت ہے تفقق سفقوی تو حضرت ہی رحمت اللہ ہے اور ہمارے سلسلے میں یہی چیز سب سے بنیادی شرط ہے ہمت کا استعمال اور دوسرے سلسلوں میں اس میں کمزوری پائی جاتی ہے ہمت کا استعمال وہ جانتے ہی نہیں اصل بنیادی شرط ہمت کا استعمال ہے تو اس کے بغیر تو دعا کام نہیں کرے گی جب تک اختیاری کام نہ کیا دعا کب کام کرے گی جب, جب اختیاری کام کیا پھر اس کے بعد دعا کرے یعنی موٹ کو پہلے رسی سے باندھے پھر تو کرے یہ بات کیا سکھاتی ہے اب موٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور دعا کر دیں کہ اس کی حفاظت ہوگی توکل جائے اسی طرح اپنا کام جو اختیاری ہے اگر سارے کام دعاؤں سے بنتے تو حضرت علیہ السلام کے بیٹے کبھی گمراہ نہ ہوتے سارے کام دعا سے بنتے تو دنیا میں کوئی جھگڑے ہی نہ ہوتے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ضروری مان لے جاتے کہاں یہی تو بات ہے ہمت کو استعمال کریں اپل کو استعمال کریں اور تو مرشید جو ہے تدبیر بتا دیتا ہے تدبیر کو خوب اہتمام کے ساتھ عمل کرنے سے کام بن جاتا ہے تو بہرحال یہ اشعار اسی موضوع پر ہیں یہ تو خیر محبت کے علیم نشان مقام سے کہے گئے ہیں لطف سر دینے میں ہے جا اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو اپنی کسی چیز کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا یہ نہیں کہ وہ اس کو قربان کر کے فخر کرتا ہے بلکہ وہ قربان کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یہ آپ کی مہربانی ہے شکر ہے مٹی سہارت کو ہمارے پاس کوئی نعمت آپ نے دی جی تھی اور ہم نے آپ ہی پر خدا کر دی تو یہ آپ ہی کی تو نعمت تھی اور آپ ہی کی توحیق تھی تو وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا احسام ہے آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں نیک جگہ لگا دیا نیک کام میں لگا دیا نیک بات میں لگا دیا عبادت میں لگا دیا تو اس سر دینے میں ہے اپنی جان،, جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے اور اس کو اللہ تعالی اپنی جان سے زیادہ اپنے اہل و حیال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہو جائے اور یہ دو نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صارحین کی محبت کو مانگا اللہ عمینی اسلحق بحب حبی جبنی حقبق کہ اللہ آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں سب سے عظیم الشان محمد اللہ کی محبت ہے وہ مانگتا ہوں اور فرمایا و وحب کہ اس کی محبت مانگتا ہوں جس آپ محبت کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے آپ کے پیارے اور یہ اللہ کی محبت مانتا ہوں اور فرمایا کہ حقاع مقرری بنی اللہ حقیق یا الوبنی حقک دونوں اساتذ نے روایت ہے کہ وہ عمل جو آپ کے قریب کر رہے اور وہ اس سے آپ کی محبت مل جائے ان عمل کی محبت مانتا ہوں جو آپ کے قریب کر رہے فرمایا علامہ سید سلیمان نظوی نے کہ درمیان میں کیوں مانگا اللہ والوں کی محبت کو اس لیے مانگا کہ یہ دونوں چیزوں کو ملا رہتی ہے اور یہ اللہ کی محبت وہ چیز ہے جس سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور ان اعمال کی محبت بھی ملتی ہے جن سے اللہ اللہ کا خود نصیب ہو جاتا ہے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. اور اس کے معیار بتا دیا کہ میری جان سے بھی زیادہ میرے رہن ویار سے بھی زیادہ اور شہید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ ایسی محبت کا سوال کرتا ہوں ایک ایک صاحب نے حضرت سے بتایا کہ رس میں اللہ کی محبت جب مانتا ہوں اللہ میں عمیر محبت پھر جب مانتا ہوں کہ محبت میں محبت اس میں دونوں نیتیں کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیونکہ کہ ان سے زیادہ محبت کرنے والا آپ سے کوئی نہیں تھا تو اس میں یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ آپ کے رسول کی محبت بھی ہو یعنی میں بک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام صحابہ تمام تابعین سغا تابعین اور اولیاء اولیاء کرام اور اپنے مرشد کی محبت سب اس میں آپ یہ نیت کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں اللہ کی بان کی قدر جائے تو ان کی محبت اور ان اعمال کی محبت میں یہ نیت کر لو طریقے طریق و سنت اور طریق اقاب طریق زمانے میں جس کو طریق اقابل تمسک طریقے اقابل نصیب ہو گیا سمجھ لو کہ اس کی زندگی اینڈ سنت کے مطابق ہے طریقے تمس تمسک مانے چپک جانا مضبوطی سے تان لینا پکڑ لینا تو تمسک ود طریقے عقاع اپنے عقاع کے جو طریقہ اس دور میں ہے اس دور کے عقاع کا غلط ہمارے گرماتے تھے دیکھو منشق تو ہمیشہ جو سچا ہوگا مخلص ہوگا وہ فائدے ہی کے لیے بات کرے گا مگر پالے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یہ ہمیں نیک اعمال سے روکتے ہیں یہ نازانی کی بات ہے ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ مریض کے لیے کون سی دوا بہتر رہے گی کیا چیز سے پہلے بہتر رہے گی تو اگر اعتماد نہ ہو تو اس کو ڈاکٹر ہی کیوں بنائے کیوں اس سے علاج کرے جس سے اعتماد ہو اس سے علاج کرائیں اور جب اس سے علاج شروع کر دے تو اس پر پورا اعتماد بھی رکھے اب حضرت ہمارے منع فرماتے تھے کہ بھئی سڑک کی کتابیں مت دیکھو کیونکہ آج وہ کنواں نہیں ہے ہمارے ایمان پر وہ محنت نہیں ہم نے کی جس سے ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے جسم میں وہ ہوا نہیں ہے ہمارے بعض لوگوں نے بات نہیں مانی اور دیکھا ان کتابوں کو اللہ کے راستے سے مایوس ہو گئے راستے سے مایوس ہی کر دیا جاتا ہوں دیکھا کہ وہ کس قدر اہتمام اور کس قدر ان کے آزاد اجاد تھے اب وہ تو کر نہیں سکتے ہزار ہزار دفعہ تو معمولی بات تھی بہت سے بزرگوں نے ستر ستر ہزار دفعہ اللہ اللہ کیا اب وہ ہوا نہیں تو فائدہ اصل کام کیا ہے ہمارے یہاں فرماتے تھے اللہ علیہ ایک پہلوان ہے جو ایک ہزار دفعہ ڈن بیٹھک کرتا ہے اور دودھ بادام بھی خوب پیتا ہے اور کشتی بھی لڑتا ہے دام پہ خوب جاتا ہے اللہ کے راستے میں ایک کمزور آدمی ہے جو آدمی ہزار دفعہ اللہ اللہ کر سکتا ہے وہ اس کو اتنی طاقت ہے قوت ہے لیکن اب کوا کمزور ہو گئے وہی کام سو دفعہ اللہ اللہ کرنے سے بن جائے گا تو اس کیوں اپنے کو مشکل میں جانے جب اتنے بڑے بڑے اولیاء نے حضرت مجدد تھے حضرت نے اس میں احتیاط فرمایا ہے اندر یو تک کے ہاتھ ہیں جو نفع ہزار ہزار, ہزار میں تھا وہ وہی سو میں مل جائے گا تو اب وہ اس کو اہتمام سے بھی کریں جو لوگ ذکر میں غفلت کرتے ہیں سستی کرتے ہیں ان کا راستہ طے نہیں ہو پائے گا اس لیے کہ ذکر معاون ہے اللہ کے راستے کا اگر سے بنیادی شرط تو گناہ چھوڑنا ہے لیکن ذکر اس میں معاونت کرتا ہے ذکر سے دل میں نور آتا ہے اور اس, اس نور کی موجودگی میں جیسے ہی گناہ کی ضرورت آتی ہے فوراً اس کو کٹک پیدا ہو جاتی ہے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اگر کر چکا ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر کے دوبارہ سے اس روشنی کو اس منہ کو حاصل کر لیتا ہے حضرت نے پانچ کام بتائے تھے کہ ایک, ایک تو کام یعنی اللہ والا بننے کے لیے پانچ کام کرنے, کر لو ایک تو یہ کہ سروگت اہتمام مسابت اس کا نام رکھا مصاحبت مسابت اولیا اور دوسرا سدر گنا سے حفاظت اس کا نام رکھا محافظت مصاحبت محافظت گناہوں سے اور اسباب گناہ سے مباحدت اسباب گناہ یعنی جو بھی گناہ کے آلے ہیں گناہ کا ماحول ہے ایسی جگہ جانا جہاں اختلاط ہے یا گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے یا ایسے آلات جیسے لیپ ٹاپ ہے اور اسمارٹ فون ہے یا اور کوئی بھی آلہ ہے اس کا سے دور ہے تو اس کا نام ہے مبعادت اور سنتوں پر مواضف سنتوں کو مضبوطی سے تھام لینا اور ذکر اللہ پر مضاو یہ تمام یعنی پابندی کے ساتھ شہد کا بتایا ہوا لے کر کرتے رہنا دن لگے یا نہ لگے دل کا لگنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمیں تو کام کرنا ہے کام ہی کا مطالبہ ہے کام کرنا ہے جتنا لے بتایا وہ کر لے کام بن جائے گا وقت تو طرح بھی گزر جائے گا لیکن وہ وقت کارآمد ہو گیا جو اللہ کی یاد میں گزر گیا وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری جیس کا حاصل ہے آخر میں مرنے کے بعد جو جو اوقات اللہ کی یاد میں گزرے ہوں گے اب ایک تاجر ہے کہیں گے کہ بھئی تجارت بھی کرنی ہے نوکری بھی کرنی ہے اور سودا سلم بھی لانا ہے سب کچھ کرنا ہے وہی کام سے ایک فاصر فاجر آدمی کر رہا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا اس کا بہت مثلت میں شمار ہو رہا ہے کیونکہ وہ خلاف شریعت کاموں میں ملمبے سے کاموں کو سنت کے مطابق نہیں کر رہا ہے اور وہی کام ایک اللہ والا کر رہا ہے اللہ والے کوئی کمبا تو نہیں ہوتا ان کے ساتھ بھی ضروریات ہیں پیٹ بھی لگا ہوا ہے بہت پانچ بچے بھی ہیں ایک دفعہ حضرت نے سنایا تھا نادے میں بعد میں حرد والا رینک اللہ ایک دفعہ انگور خرید رہے تھے تو ایک مسٹر آ گئے وہاں وہ نے کہا کہ تن کیا اچھا کیا مولانا لوگ بھی ہے انگور خریدتے ہیں تو حضرت نے برجستہ جواب میں فرمایا تو کیا انگور صرف لنگو ہی خریدتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس بھی سب حاجات ہیں لگی ہوئی ہیں ساتھ تو حضرت حضرت نے فرمایا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو یہ خیالات آتے ہی نہیں ہوں گے اس سے یہ واقف ہی نہیں ہوں گے کہ محبت کیا چیز ہے اور نہ ان کو کوئی جنسی کشش محسوس ہوتی ہوگی کھمبا نہیں کھمبا تو حضرت نے فرمایا کہ جو کہے کہ میں میں کھمبا ہوں تو سمجھ لو کہ نہیں سر انڈر وہ اس کے اپنے پاس کھمبا نہیں تو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ وہی انسان ہے ان کے ساتھ بھی ہر قسم کی ضرورت لگی ہوئی ہے لیکن وہ اس کام کو سنت کے مطابق کرتے ہیں اور جہاں گناہ کا معاملہ آتا ہے کوئی کام ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ کی غلہ نہیں ہے اس کو وہ کسی جمت پہ نہیں کرتے ہیں بس یہ فرق ہے تو وہ وقت قیمتی بن گیا اب اس کا تجارت بھی قیمتی ہے عبادت ہے اور اس کا سونا بھی عبادت ہے اس پہ جاگنا بھی عبادت ہے حتیٰ کہ حسین میں کرنا بھی عبادت ہے حتیٰ کہ بیت الخلاء جانا بھی عبادت ہے بتائیے بیت الخلاء جانا بھی عبادت ہے ایک مومن صالح کا اور وہی ایک کام ایک غافل آدمی کر رہا ہے سب خلاف سنت خلاف شہید کر رہا ہے وہ بتائیں کہ وقت اس کا جو ہے اور ضائع ہو گیا لطف سنے میں کوئی کو کو اگر مگر کہانی جو بناتا ہے اس کو اللہ کی محبت کہاں نصیب ہو کو یہ چیزیں کہاں نصیب اور ہے اور और اللہ والا کو اب شوق سے اپنی جان پیدا کرنے کو تیار ہے اللہ لطف سر دینے میں چا تب کو لطف سر دینے چا تب کو نہیں لات کو سیگڑوں غم ہے زبان کاگ کو تاز نا تاز کو ایک تیرا گم ہے چڑ نا تاز کو ایک تیرا غم ہے چاض کو جو ہے اس کو ہر وقت غم لگا ہوا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں چاہے وہ اپنی ضرورت کا حاجت ہو چاہے عبادت تو ہو ہر وقت سے دم لگا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض بنی اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو کوئی ایسا فیل نہ کر ڈالوں جس سے میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو اور دنیا دار کو تو وہ دوسرے دم لگے ہوئے ہیں کہ ایک فیکٹری لگ گئی تو دوسری فیکٹری لگ جائے تیسری لگ جائے کوئی پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں اور یہ کر لوں اور وہ کر لوں اسی میں اس کی امریک تمام ہو جاتی ہے اور اللہ والا جو اس کو ایک ہی دم لگا ہوا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ کار ماں فکر ماں درکار ماں آذار ماں میں تو اللہ کے اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ ہوں اور وہ میرے سارے کام بنانے وہ میری فکر کر رہا ہے اس کو روٹی پانی دینا ہے اس کو کپڑا دینا ہے کوئی یا میں ایک کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا اللہ کی رضا جڑی کی کوشش کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سارے میرے کام وہ لگے ہوئے ہیں میری یہ فکر نہیں ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں کہاں سے گواؤں کیا کروں کیا نہیں کروں یہ ساری فکریں وہ میرا مالک جانتا ہے کہ اس کی ضرورت کیسے پوری کرنی اور وہ لگا ہوا ہے کار ساز ماں بس آزے کار ماں وہ میرے کام بنانے میں لگا ہوا ہے اس کی مف میرے کام بنا رہی اور میں کیا کر رہا ہوں کار سازے ماں بس آزے کار ماں در فکر نا درکارے نا آزادی نا میرے سارے غم ہوئی ان کو اس کا سب انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کو کیسے رکھنا ہے کیا کرنا ہے سینکڑوں گم ہے سینکڑوں گم ہے زمانہ ساز کو سینکڑو غم ہے زمانہ ساز کو ایک تیرا گم ہے تیرے ناگ کو اسپتر جان کو پہنچے گا کب اسپتم جان کو پہنچے گا کب ایک موت ہو گئی آتا کو آشر کیا چاہ رہے ہیں کہ جو درد دل اٹاو اللہ اس میں اور اضافہ کیونکہ لامحب رکھتا ہے چین نہیں آتا ہے اس میں اکثر ہمارے درد پسندی کی انتہا ہے تو دڑھتا ہے دل دل جو آر افسوں کرے گونڈتا ہوں میں سے چار کاز کو چار تھا براتا دل جو آر افسوں کرے گونڈتا ہوں ایسے سے چار ساز کو ٹکرے دوست دوس راگ کو اور یہ اللہ کا خاموش بھی ہی ہوتے ہیں لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوں گے لیکن کل ان کا اللہ کے ساتھ ہر وقت مشغول ہے کامے پکرے دو کون سمجھے گا دے راگ کو ٹرکھانے کا مزہ پا کر کے ایرک میں کا مزہ پا کر کے سنتا ہےمتاب کو سونتا ہے رمتا کو تیر کامگار پا کر کے پا کر کے پھر تار کیمداز کو ٹونتا پھر تو رکھ دین دل میں پدم کملوں میں تیرے پائے ناگ کو چوملوں میں تیرے پائے ناگ کو رشتے رکھ دینے دل میں پدم چوملوں میں تیرے پائے ناگ کو سے گا کے اوکے تار سے خاص او کے اوکے تار سے کچھ نہ پوچھو رشک کی پروگ کو کچھ نہ پوچھو رشک کی پروگ کو ہات گو کے, کے تار سے بری کچھ نہ پوچھو کی پرواز کو آ جس نے گوت جان بادی نہ ہو جس نے گوتے جان بادی نہ ہو چھوڑ اخر ہے سے نل تیز باغ کو چھوڑ اخت ترحی سے آہ جس میں گوک جا نہ ہو جس میں گوک جا نہ ہو چھوڑ اخل ترحی سے ہر بال کو چھوڑ کو تیر کر کے تیر کر کے کو میرے دل میں قدم چن لو میں چی پائے نگ کو چن لو ميں چيتا نگ کو آپ کو تار سے بری کچھ نہ پوچھو تھی پرواز کو لے میں شہباز کو کب ہس کی نہیں لا کو سی میں ہو گیا اسلائی خواتین بڑھ کو اور اتوار کو دس مجھے پڑھ سنا دیا تھا اور دیندار عورتوں کے اور صاف بتلائے گئے تھے کہ وہ مسلمات مکمناتم قانتاً ایک ایک کی معنی مسلماتی مسلمان ہوں گی اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ احکام الہیہ کی تعاق کرتی ہوں گی مکمناتن ایمان والیا ہوں گی تو ایمان تو الحمد سب نے ہوتا ہی ہے مراد یہ ہے کہ جیسے توحید و رسالت اور قیامت پر ایمان ان کا مضبوط ہوگا اور قان تعطم کہ وہ صاحب قنوط ہوں گی یعنی پانی میں خوشبو اور خدو کے یعنی جو کام جو کام بھی کریں محض نماز میں خوش و نہیں بلکہ جو کام بھی کریں وہ بالکل اخلاص کے ساتھ اور اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ کریں اور قان شوہر کی اطاعت گزار ہوں گے اور تاری باتم بہت زیادہ توبہ کرنے والی ہوں ہوگی آبی اور عبادت عبادات میں خوب ذوق و شوق کرنے والی ہو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کی بیان فرمائی ہے اور سارے خاتم کی پانی کہ وہ بیویاں روزہ رکھنے والی ہوں۔ حضرت حرمی نے فرمایا کہ ساری عبادات میں تو روزہ بھی شامل تھا تو لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے ان کی خصوصیت خیال فرمائی اور یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا آگے کال اللہ تعالیٰ اندیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ سچا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے وقال اللہ تعالیٰ وَمَنْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو اس سے مقبول نہ ہوگا اور وہ شخص آخرت میں تباہ میں سے ہوگا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص تم سے اپنے دین سے پھر جائے اور پھر کافل ہی ہونے کی حالت میں مر جائے ایسے لوگوں کے نیک کامال دنیا اور آخرت میں سب غارب ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے فائدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ کیا ہے جس سے وہ گناہ اور سواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں عمر کا بل کوئی کیسا ہی بلا, بلا برا ہو مگر جس حالت پہ فاطمہ ہوتا ہے اسی کے موافق جزا و سزا ہوتی ہے دین کے پانچ اجزا ہیں ایک جز تو ہے عقائد کا کہ دل سے زبان سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر کی ہے وہی حق ہے اس کی تفصیل عقائد کی کتابوں سے معلوم ہوگی بشتی زیور میں بھی تمام عقائد لکھے ہوئے ہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے روزانہ تھوڑا تھوڑا دوسرا جرم عبادات ہیں یعنی نماز روزہ زکات حج وغیرہ تیسرا جرم معاملات ہیں یعنی نکاح طالاب کے حکام کرات دیا و شرار یعنی خرید و پرو تجارت زراعت وغیرہ اور ان کے جرم جز جزے دین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کھیتی اس طرح ہویا کرو اور تجارت خلا کی کیا کرو بلکہ شریعت یہ بتلاتی ہے کہ کسی پر ظلم و زیادتی مت کرو اور اس طرح معاملہ نہ کرو جس میں نظام یعنی جھگڑے کا اندیشہ ہو غرض جائز و ناجائز کو بیان کیا جاتا ہے چوتھا جزو معاشرت کا ہے یعنی اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا مہمان بننا کسی کے گھر پر کس طرح جانا چاہیے اور اس کی کیا اعداد ہیں بھی بچوں رشتے اجنبیوں اور نوکروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے یہ بھی ہمارا دین ہے اس میں بہت کمزوری ہے کہ ہم لوگ ان آداب کو جانتے نہیں پانچواں جلد اخلاق اور اصلاح نفس یہ <تصفح> پانچ ارجاع کی اجزا دین کے ہیں ان پانچوں کے مجموعے کا نام تین ہے اگر کسی میں ایک جلد بھی ان میں سے کم ہو وہ تین میں ناف ہے جیسے کسی کے ایک ہاتھ نہ ہو وہ پیدائش میں نافذ ہے حسین اور خوبصورت وہ ہے جس کی ناک کان آنکھ سبھی حسین ہو اگر سب چیزیں اچھی ہوں مگر آنکھوں سے اندھا یا ناک کٹی ہو تو وہ حسین نہیں اسی طرح دیندار وہ ہے جو تمام شوبوں کا جامع ہو اب دیکھ لیجیے کہ ہم نے ان پانچوں کا کتنا اہتمام کر رکھا ہے حالت یہ ہے کہ بعض لوگوں نے عقائد اور عبادات کو کم کر رکھا ہے عقائد میں توحید اور رسالت کے متعلق جو گڑبڑ کر کی ہے سبھی جانتے ہیں عقائد میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر رسوم اور برحت کو داخل کر لیا فولیا الداف نہیں اچھے اچھے گھرانوں میں یہ بداد ایسی خاموشی سے داخل ہو گئی ہیں کہ اس کا بعض وقت ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور رسمیں بھی ایسی آ گئی ہیں جو گناہ ہیں اور اس اللہ کی ناراضگی بھی آتی ہے اور دنیا میں بھی تنگی آتی ہے کیونکہ رسوم رسومات کے اندر لازماً خرچے ہوتے ہیں فضول اور اس سے روزی میں تنگی آتی ہے گناہ کی وجہ سے تو تنگی آتی ہی ہے اور ظاہراً بھی تنگی آ جاتی ہے ادھر ادھر اڑا دیا ضرورت کا پیسہ ختم کر دیا فضول گاؤں میں تو تنگی ویسے بھی آئے گی اور ایک گناہ کی نوسط سے بھی تنگی آتی ہے وہ اپنی جگہیں بے برکتی آتی ہے اور یہاں لاکھ کو امبیا کے درجے سے متجاوز کر دیا امبیا کو خدا کے درجے سے آگے بڑھا دیا دوسرا جو دیانت ہے ان کے متعلق معلوم ہے نماز کی پابندی کتنے لوگ کرتے ہیں روزہ کتنے لوگ رکھتے ہیں رکا کتنے ادا کرتے ہیں حج کتنے ادا کیا تیسرا جلد معاملات کا ہے معاملات کی حالت تو یہ ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ معاملات کو دین ہی نہیں سمجھتے حالانکہ معاملات کا میں ہونا بالکل ظاہر ہے چوتھا جو معاشرت ہے اس کی جو گت بنائی ہے سبھی واپس ہیں شادی رمی جس طرح کی جاتا ہے کرتے ہیں نہ ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پتوا لینے کی ضرورت جو کچھ بیگم صاحبہ نے کہہ دیا وہی کر لیا گویا وہی شریعت کی مکتی ہے جی. پانچواں جو اخلاق ہے اس میں حالت یہ ہے کہ لوگ لوگوں کو بھی کہ دیندار لوگوں کو بھی اس کی فکر تو ہوتی ہے کہ سارا لباس دہائی شریعت شریعت کے معاوضے ہو لیکن اخلاق کو دیکھیے تو اس قدر خراب کہ گویا شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی دین کے مذکورہ اجزاء کی تفصیل اور ضروری اصلاحات انشاءاللہ شاء اللہ مستقل ابواب کے ساتھ کی جائے گی نہیں آگے اس کا بیان آ رہا ہے اسی کتاب میں ان شاء اللہ تعالیٰ بس وقت یہ گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول گرمائے اور ہم کو اپنے دین کو اپنے پورے شراف اور ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حسین بناتے ہمارے اسلام کو اللہ تعالیٰ حسین بنا دیں اور یہی ٹی وی مریدی کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اسلام کو حسین بنا لیں اگر ناقص چھوڑا تو ٹی بی مریدی کو وہ نفر نہیں ہوگا یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے اسلام کو حسین بنا لیں ہر چیز ہماری درست ہو جیسے نے فرمایا کہ اگر کسی کی ہاتھ نہ ہو کان نہ ہو تو کیسے معلوم ہوگا چاہے کتنا ہی حسین ہو برا معلوم ہے ایسے ہی ہمارے ہمارے معاملات ہماری معاشرت عبادات اور اخلاقیات سب سب کے سب کامل ہو جائیں اور اخلاق وضیلا ہمارے جاتے رہیں اور اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر سم کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دیں السلام آمین آمین آمین علیکم ورحمۃ اللہ وبر تم خود فون تو لائن ہی بند کر رہی کہا تھا فوٹو کر کے لا دینا اور پرنٹ کرنا but then بات کرضرت اللہ علیہ تھے جو باتیں شائف البائی اخلاقیات اور معاشرت یہی کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے او کو سوچنا ہے اور اپنے اویوگ کو دیکھنا ہے چند لوگ تو کرتے ہیں باقاعدگی سے اصلاح کی فکر بھی کرتے ہیں اور ہر بات کو پوچھتے بھی ہیں اور ایک گنا افسوس ہے اور ایک گنا خوشی بھی ہے کہ دیکھتا ہوں کہ خواتین اس معاملے میں بہت آگے ہیں ہر بات پوچھ کر کرنا اور ان کیچاری محکوم ہوتی ہے اس کے باوجود یعنی گھروں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ مرد مرد جو ہے وہ سختی کر رہے ہیں اختیار کرنے سے یعنی وہ زیادہ مضبوط ہیں اور گھر والوں کو کہہ رہے وہاں گھر والے تیار کیوں ہیں اور کئی خواتین ہمت کی ہوئی ہیں دین پر چل رہی ہیں ڈانٹ بھی کھا رہی ہیں بازی مار بھی کھا رہی ہیں تانے بھی سن رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اللہ کے راستے سے ہٹتی نہیں ہے تو حالانکہ وہ محکوم ہیں ان کو ایک ساحب اختیار بھی نہیں ہے اس کے باوجود وہ جو ہے وہ پوچھ پوچھ کے اور اس میں آگے بڑھ رہی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اصل تو کام کرنا مردوں کے لیے ہے تاکہ وہ اپنے گھروں میں جا کے اپنی خواتین کے اصلاح کریں مردوں کے ذمے ہے خواتین کی اصلاح گھر والوں کی اصلاح اولاد کی اصلاح ان کو لے کے بیٹھنا ان کو سمجھانا نصیحت کرنا تو عجیب معاملہ ہے کہ مرد جو ہے اس معاملے میں بہت سے پیچھے ہیں اور خواتین اس میں آگے بڑھ رہی ہیں اکثر جگہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ راستے راستہ دن میں ڈال دیتے ہیں ورنہ اکثر جگہ خواتین کے مسائل میں راستہ بالکل بند نظر آتا ہے اب کیا کرے ایک محبوم ہے اور اس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے وہ کیسے سائز اختیار کو کیسے مغلوب کرے راستہ بعض اوقات بند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اب کل ہمارے پاس فون آیا تو انہوں نے کہا کہ سارے خاندان والے جو ہے وہ سالگرہ میں جا رہے ہیں اور بھی ہیں ایسی خواتین ایک ایک نہیں ہیں بہت سی ہیں ماشاءاللہ ہم سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں وہ باتیں ایسی ہیں ماشاءاللہ اللہ کی, کی اچھی اور ہر یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان میں پیش, پیش رکھتی ہیں ان میں وہ کٹی رہتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ سب خاندان والے وہ سالگرہ میں جا رہے ہیں اور گھر کو تالا لگا کے جانا چاہتے ہیں اور مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی چلو تم بھی کونے میں بیٹھ جانا اب سالگرہ جو ہے وہ سب بالکل غیر شرح خود ہی ایک غیر شرح چیز ہے سالگرہ منانا کیا چیز ہے اور وہ کل بھی ہم یہی جی بات کر رہے تھے کہ وہ کیک پہ موم لگاتے ہیں جتنے سال کا بھڈا ہو گیا جتنے سال کا بچہ ہو گیا اس کے بڑھاپے میں اضافہ ہو رہا ہے موت سے قریب ہو رہا ہے اس کی موم بتیاں جلا کے اس کو جو ہے پھر اس کو فون مار کے اس کی زندگی کا گویا چراب بول کر دیتے ہیں. اور پھر اسی کے نام کا کیک جو ہے نام لکھا ہوتا ہے اس پہ اور اس کی عمر لکھی ہوتی ہے بعض کیک پہ تصویر بھی ہوتی ہے پرنٹ کر دیتے ہیں کمپیوٹر سے اسی کو کاٹ کے پھر کھا جاتے ہیں جی حالت کی باتیں ہے عقل پہ عذاب آ جاتا ہے حلت نے ہمارے گرمایہ کے گناہوں کی وجہ سے عقل پہ عذاب آ جاتا ہے کہ اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی معلوم ہونے لگتی ہے اب یہ کہاں کی عقل مندی ہے یہ کیک کاٹا اور پھر پٹاخے بار دی اور بارے اور پھلا جس کی جو دل میں آتا ہے ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے اس میں اور اس پہ اچھل اچھل کے خوش ہوتا ہے کہ ہم نے نیا کام کیا لیکن اللہ کو ناراض کیا تو بھرد اب مجھ کو یہی یہ ہوا کہ اب یہ کیا کروں کہ ان کے شوہر سے لے کے سارا خاندان ناراض ہے ان سے اور یہ اکیلے کیسے یہ بچیں گے اس سے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر دل میں ڈال دی اپنے فضل سے ان کو سمجھایا ان کو سمجھانے اور ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی ہو گیا ہم نے کہا نہیں میں بھی نہیں جاؤں گا اور جب اس نے کہا تو مجبراً انہوں نے اجازت دے دی کہ اچھا نہیں جاؤ وہ بچ گئی اور ان کے بچنے کے بعد ان کا فون آیا اور اس قدر خوش تھے اب ایک آدمی تو نہ جا کے خوش خوش کیسے ہوگا غمگین ہونا چاہیے کہ افسوس ہم نہیں جا سکے لیکن وہ اس قدر خوش ہو رہے نہ جانے یہ اللہ کا پیار نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خوشی عطا فرماتے جو اللہ کے راستے میں غم اٹھاتا ہے اس کے غم کو اللہ غم نہیں رہنے دیتے اس کو خوشی میں بدل دیتے ہیں وہ خالے سے خوشی ہیں خالے سے غم بھی وہی ہیں خالے سے خوشی بھی وہی ہیں خوشی نے خوشی کی صفت اللہ نے رکھی ہے غم نے غم کی صفت اللہ نے رکھی ہے وہ, وہ قادر مسلم مطلب ہیں وہ غم کی ذات کو خوشی بنا سکتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ٹھنڈی ہو گئی سلامتی والی ہوگئی آپ کی خاصیت جلانے کی ہے اللہ نے خاصیت بدل دی اپنے پیارے کے لیے تو اللہ کو پیار نہیں آتا کہ یہ میری خاطر سے اس نے غم اٹھایا وہ اس قدر خوشی میں وہ ان کا ہونا ہے بتائیے جو اللہ کے راستے میں غم اٹھاتا ہے اللہ اس کو روتا ہی رہنے دیں گے بس اللہ اس کو اتنی خوشی نصیب فرماتے کہ وہ سارے جہان کی خوشیاں اس کے قدموں میں لوٹنے لگتی ہیں کیا چیز ہے اچھا سلام علیکم اور رحمۃ اللہ وکم کیا کہہ رہے ہیں